أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ صدق الله العظيم آج همارة صبخ إن شاء الله سورہ انفال کی آیت نمبر اڑتالیس میں ہے آیت نمبر اڑتالیس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں زئیانہ کے معنی ہیں خوبصورت کر کے دکھلانا زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں جارن جارن کا مطلب ہے پڑوسی ہمسایہ حمایتی مددگار تراطل فی اطانی کے مطلب ہے ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھنا فی اتان لشکر کو کہتے ہیں گروہ کو کہتے ہیں فی دو گروہ دو لشکر نا سوات کے ساتھ اور سین کے ساتھ یہاں سوات کے ساتھ ہے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ میں تم منو کی سو آیا ہے دونوں کے معنی بھاگنے کے ہیں پیٹھ پھیر کر بھاگنا الٹے پاؤں بھاگنا اس کے لیے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وَإذ لهم وعما لهم اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے بیان کیجئے اس وقت کو جب شیطان نے کافروں کو ان کے اعمال برے اعمال خوبصورت کر کے دکھلائے وکالب المنس اور شیطان نے کہا آج کوئی بھی لوگوں میں سے تم پر غالب نہیں آ سکتا غالب کے معنی ہے جیتنے والا آج کوئی بھی تم سے جیت نہیں سکتا وہ انی جارالقوم اور میں تمہارا حمایتی ہوں حمایتی مددگار کو کہتے ہیں فلم تراط عطانی بہی پہلے شیطان کی باتیں ذکر ہوئی اب شیطان کا عمل ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے شیطان کی بات کچھ اور ہوتی ہے کام کچھ اور ہوتا ہے فلما تاراف عطانی جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے نہ عقیبئی تو شیتان الٹے پاؤں بھگا پیچھے کی طرف وقال ہے این بری اور کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں پہلے کیا کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا ساتھی ہوں ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں انام ترونا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے شیتان فرشتوں کے لشکر کو دیکھ رہا تھا نا انسانوں کو تو نہیں نظر آتا وہ یہ غیبی چیزیں ہیں جن میں سے بعض ان کو نظر آتی ہیں اور انسانوں کو نظر نہیں آتی جیسے قبر کے عذاب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اسے انسان اور جنات کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اور پناہ مانگتی ہے اس عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے انی اخاف اللہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں واللہ شدید العقاب اور اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر اڑتالیس ہے اب ہم ان آیتوں سے متعلق جو باتیں صلف صالحین اور ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں ان کی طرف توجہ کریں گے سورہ انفال کے شروع سے آپ حضرات اس بات کو سن رہے ہیں کہ اس صورت میں خصوصی طور پر غزۂ بدر میں پیش آنے والے واقعات حالات نصیحتوں اور عبرتوں کا ذکر چلا آ رہا ہے غزوائے بدر سے متعلق آج ایک واقعہ کا ذکر اس آیت میں بیان ہو رہا ہے اب اس واقعے کی طرف توجہ کریں سوراخا بن مالک بڑے سردار تھے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سو اونٹوں کے انعام کے لالچ میں پیچھا کیا تھا یاد آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت خوشخبری سنائی تھی سوراقا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے تو یہ وہی سوراخا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی فتح کے بعد بلا کر ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن پہنائے تھے سمجھ میں بات اور یہ جو واقعہ یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ ان کے اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے مکہ والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے نکلے تو وہ تھوڑے سے پریشان تھے پریشان اس لیے تھے کہ مکے کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا اس کا نام بنو بکر تھا یہ قبیلہ مکے کے کافروں کا قریشیوں کا دشمن تھا اب مسلمانوں کے خلاف اپنی مسلح فوج لے کر جب نکل جائیں گے تو مکہ تو خالی ہو جائے گا نا تو ان کو یہ خوف تھا مکے کے سرداروں کو کہ اگر ہم نکل جائیں گے یہاں سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے تو بنو بکر قبیلہ مکے پر چھاپا مار کر ہماری عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیں گے اس پریشانی کے عالم میں وہ مدینے کی طرف رواں دوا تھے کہ ابلیس سوراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور انہیں کہا لا غالب لکم اليوم من الناس آج تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اسے تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہے اور یہ تو مسلح تیار منظم ایک لشکر ہے اور دوسری بات اس نے یہ کی انی جار القم بنو بکر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں سوراقا بن مالک ہوں اتنا بڑا سردار ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا تم مزے سے جاؤ اطمینان سے جاؤ اور لڑو مسلمانوں کے خلاف شیطان نے ان کو دھوکا دیا دھوکہ دے کر اس نے ان کافروں کو مسلمانوں کے خلاف لاکھڑا کیا جیسے کہ شیطان نے آج پاکستانی فوج کو اپنی ہی عوام اور مسلمان مجاہدین کے خلاف لاکھڑا کیا ہے یہ شیطانی اور ابلیسی کام ہر وقت جاری رہتے ہیں